میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں منہ مبارک ہو اور کوئی دوسرا طنز کرے آپ کے پاس صنعت کیا ہے دلیل کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں کسی کے پاس مئیں مبارک ہے تو اس سے یہ سوال کرنا کہ اس کا ثبوت دو جی یہ ایک قسم کی بے ادبی ہے اچھا یہ ہے کہ ہر شے کے لیے ثبوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر قرآن کی آیت ہی اترا ہے تو اس کا ثبوت ہوگا نہ اس کے بارے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی باقاعدہ سند ہی ہو کہ جناب اس نے فلان سے بیان کیا فلاں نے فلاں سے بیان کیا جی جی اشیاء مختلف ہوتی ہیں اور مختلف اشیاء کے اعتبار سے ثبوت کو دیکھا جاتا ہے تو اس لیے ہر چیز کے اندر یہ والا مطالبہ کرنا ویسے درست نہیں ہے علماء کرام نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ شہرت جو ہے کسی شے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 اور جھوٹ بھی کون سا منسوب کر رہا ہے اس کی طرف کہ وہ کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مو مبارک نے بات کی جب کہ ہے نہیں تو اب کسی مسلمان کو جھوٹا قرار دینا کیا یہ شرنجائز ہے کیا کسی کو کزاب اور پھر اتنے بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب کہ اس نے معذلہ نبی پاک علیہ السلاۃ اسلام پر جھوٹ باندھا کیا کسی مسلمان پر یہ بدگمانی کرنا جائز ہے صحیح تو یہ تو قرآنی ہے نش قطعی قرآن ان اج تریب کثیر تو یہ تو آیت کے اندر فرما دیا گا کہ بدغمانیاں نہ کرو بہت زیادہ گمان نہ کرو کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں اور یہ اس میں داخل ہے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 ان کے پاس ایک موئے مبارک تھا میں نے خود دیکھا دو تین سال کے بعد وہ تین تھے سبحان اللہ سبحان دو اللہ. تین سال کے بعد وہ تین تھے بڑھتے رہتے ہیں. بڑھتے ہیں لیکن قطع نظر اس کے خود है. موئے مبارک جو نبی پاک علیہ السلام نے تقسیم فرمائے اگر ان کی ہی تعداد میں ارض کروں تو اسی سے اندازہ لگا لے کہ دنیا میں اتنے کیوں نہیں ہیں پھر سوال یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اتنے کیوں ہیں پھر سوال یہ ہوگا کہ اتنے کیوں चारा نہیں انٹرسٹنگ مفتی صاحب کی نئی بات بتا رہے ہیں آپ کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک شہر جو نبی پاک علیہ السلام کے موئے مبارک ہے کوئی معمولی شہ نہیں ہے کہ جس کی طرف کوئی آدمی توجہ نہ तैस کرے तैस اس کا کوئی اہتمام نہ کرے نبی پاک علیہ السلام کو موئے مبارک ہوگا تو آدمی اپنی زندگی قربان کر دے گا اس کی حفاظت کے لیے اب तै. نبی پاک علیہ السلام اپنے بال مبارک خود تقسیم فرمایا کرتے تھے اچھا خود تقسیم فرماتے تھے حدیث اللہ مبارک بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ و السلام اپنے بال مبارک جو ہے وہ مڈوا رہے تھے اور صحابہ کلام جو ہے وہ یوں گھیرا ڈال کے کھڑے تھے اچھا نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے بال مبارک سر کے ایک طرف کے بال مبارک ایک سابی کو دی اور فرمائے میں تقسیم کر دو کیا بات ہے تقسیم کر دو دوسرے جو ہے وہ منڈوائے تو فرمایا فرمایا اس کو بھی تقسیم کر دو ایک مرتبہ سر سر کے اوپر بال کتنے ہوتے لاکھ سے تو زیادہ ہوتے کم از کم ایک लाक لاکھ سے زیادہ ہوتے کیا نبی پاک علسلا السلام نے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ سر مبارک مڈوایا کیا ایک مرتبہ بال ترشوائے نمبر ایک ایک مرتبہ ترشوائے یا منڈوائے منڈوائے وہ حدیث میں حلق کے الفاظ ہیں منڈوائے تو ایک لاکھ بعض مبارک جو ہے وہ تو کم از کم تھے اور وہ تقسیم کیے گئے اب اس کے بعد نبی پاکلا تو اسلام کا معمول مبارک زلفے رکھنے کا تھا منڈوانا جو ہے وہ صرف حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر ثابت ہے بلکہ آپ ترشواتے تھے کہ زلفے جو ہے وہ باقی رہتی تھی ہر مرتبہ جب زلفے ترشواتے تھے تو کیا وہ جو تقسیم کروائے تھے وہ ایک ہی مرتبہ کروائے تھے بکیا مرتبہ میں تقسیم نہیں کروائے ہوں گے صحیح. ایک دوسرا آپ صحابہ کرام کو لے لیں صحابہ کرام کا یہ عالم کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام اگر وضو فرمائیں تو صحابہ کرام نیچے یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے سبحان اللہ، سبحان کہ صح. آپ کے چہرہ مبارکہ سے آپ کے پاؤں مبارک سے آپ کے جینب بازو مبارک سے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 کہ صحابہ کرام اس مبارک پانی کی قدر زیادہ کریں گے یا نبی فاق علیہ السلام کے بدن اتھر کے اس ٹکڑے موے مبارک کی قدر زیادہ کریں گے ظاہر ہے مُئے مبارک جزوے بدن جب وضو کا پانی زمین پہ نہیں آنے دے رہے جب مئیں مبارک جب پانی زمین پہ نہیں آنے دے رہے تو منہ مبارک کس طرح ادھر ادھر معاد اللہ گرنے دیتے ہوں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا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 اور ماشاء اللہ لاجیکل ہے لاجیکل حدیثوں کی روشنی میں ہے لوجیکل ہے بالکل سمجھ آتی ہے اب آئندہ یہاں سوال، یہ سوال کیا جائے سبحان اللہ